بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپتمبر انیس سو اڑتھ کی اٹھائیس تاریخ ہفتے کا دن شام کا وقت ہے مجلس کلندرانے اقبال کی اس نشست میں جاوید نامے کے ایک سو پندرہ سطح سے آغاز سفن ہو رہا ہے زندہ روز مرشد رومی کی سدا میں پھل کے مریخ پر پہنچ رہے ہیں اس خب میں دو باتیں تو بڑی اہم آئی ہیں ایک حکیم مریخی کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو کچھ کہا ہے اور دوسرے اقبال یورپ کی عورت کی بے محابہ آزادی سے جو متاثر ہوئے تھے اسے وہ بڑی ہی بڑے ہی فساد کا موجب قرار دیتے تھے تو اس کا ذکر آیا ہے یہ دونوں چیزیں اس حلق میں اکٹھی آ رہی ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے ارض کیا تھا حمیض صاحب کے اشتارات استثار پر اس میں کوئی ترتیب یا کوئی ربط نہیں ہے مثلا یہی کہ مریخ پر یہ دو ایک جگہ اکٹھے کر دینے جن میں باہر کوئی تعلق نہیں ہے حکیم مریخی کو وہ ایسا بتاتا ہے جیسے ایران کا کوئی حکیم ہو کیونکہ زبان بھی اس کی فارسی بتا رہا ہے تقدیر کے مسئلے کا حل اس کی زبان سے دے رہا ہے اور یہاں پھر ایک عجیب چیز تضاد کی ہے مجوسیت میں تقدیر جو ہے وہ عقیدہ جبر کا تھا اس کے اندر اور حکیم مریثی کی زبان سے جو کچھ تقدیر کے متعلق کہلایا جا رہا ہے وہ قرآن کا عقیدہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک فارسی से سے اس میں شدہ نہیں کہ مایوسیت میں تقدیر کے مسئلے کو اہمیت کو بڑی حاصل ہے یعنی اس کی تو بنیادی عقیدہ تقدیر پر ہے لیکن عقیدۂ تقدیر میں وہ فیڈرزم کو مانتے ہیں اور اس میں جو تقدیر کے متعلق اور تشریح کی گئی ہے وہ بالکل قرآن کے قانون کے مطابق ہے اس لیے یہ چیز بھی ذرا کھٹکتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جیسا میں نے ارس کیا ہے یورپ کی عورت کو ایک نبیہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے وہ دعوی نبوت کر رہی ہے اور وہ یہ جو نئی موومینٹ وہاں آزادی کی ہوئی ہے وہ اس کی تبدیل کر رہی ٹھیک ہے اقبال اس کے خلاف تھے تو یہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کا ایک فلک میں جمع ہونا یہ اس میں ربط لاہمی کو ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے ایسے جیسے کہ یوں اس کو میڈیکلی دماغ میں اسے آلات آتے رہے اور وہ ان کو اکٹھا کرتے رہے جس اعتبار سے بڑا نقصہ اس میں اہل مریض کے متعلق پہلے تو وہی انہوں نے محکاط کے طور پر بتایا ہے کہ وہ کس قسم کا منظر تھا کس قسم کا نقشہ تھا اس میں بھی کچھ خاص ربت نہیں کشمرا یک لہجہ بستم اندر آب اند کے از خود گستم اندر آب کہ پانیوں میں سے گزر کے گئے ہیں رخت گدم زی جہان دیگرے با زمانوں با مکان دیگرے کسی اور ہی دنیا کے اندر پہنچ گئے کسی اور ہی زمان اور اور ہی مکان ما با ماں بآش رسید روز و شب را نویں دیگر آفری سورج تو یہی تھا کیونکہ یہ پلانٹ جتنے بھی ہیں سورج کے گرد اس میں سورج تو یہی چمکتا ہے نا مریض کا بھی زہرہ کا بھی مشتری کا بھی تو سورج تو ہمارا یہی تھا لیکن وہاں کی گردش کیونکہ دوسری تھی اس لیے وہاں زمان اور مکان روز و شب وہاں کے ہمارے روز و شب سے مختلف ہو گئے ہوئے تھے اب یہ پہلے تین شعر جو ہے یہ وہ اس کو اس کی ایک منظر کشی سی ہے آگے جھٹ سے بغیر کسی قسم کی گریز کے وہ جیسے کہ بالکل اینگولر طریقے اوپر موڑ مڑے ہوں اب فلسفہ آ جاتا ہے کہ طنز رسم و راہ جام بے گانا در ڈر زمانوں از زمان بے گانا ایس اب یہاں جسم اور جان کے متعلق الگ الگ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جسم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جان کی رسم و راہ کیا ہے جان گویا کسی اور دنیا سے متعلق ہے جسم کسی اور دنیا سے متعلق ہے در زمانوں از زمان بے جانا ہے وہی ٹائم کی تھھیوری جو ہے لئے آ رہا ہے کہ اٹ لیوز ان ٹائم اٹ لائز ان ٹائم لیکن اس کے باوجود اس کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائم ہے کیا جسم کی یہ کیفیت ہے اور اس کے برعکس جانے مسازت بہر سوزے کے حس وقت خرم بہر روزے کے حس یہ ہمارا جسم ہے جو متاثر ہو جاتا ہے بدلتے ہوئے حالات سے حوالت سے تقاضوں سے, سے جان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جس قسم کا بھی سوز ہو اس کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر لیتی ہے جس قسم کے بھی حوالت وہ اس کے اندر خوش رہ سکتی ہے جسم متاثر ہوتا ہے ہمارا بدلتے ہوئے حوالت اور تقاضوں سے جان اس سے متاثر نہیں ہوتی یہ اس سے اونچی ہو جاتی ہے وہی وہ جو اس کی مثال ہے کہ بائیس طرح موج سکون دوہر بدے یہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تغیرات کی ہیں ان کا تتعلق جسم اس سے متاثر ہوتا ہے انسان کی ذات پرسنالٹی اگر ڈیولپ ہو گئی ہو تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی جان کے متعلق کہتے ہیں نی نگر گرد کو نا از پرواز روز روز ہا از نور او عالم فروز ہیومن پرسنالٹی جس کو یہ جان کہتا ہے یہ مرور زمانہ سے وقت کے گزرنے سے پرانی نہیں ہو جاتی حقیقت یہ ہے کہ وقت اور ٹائم جو ہے وہ تو خود اس کے نور سے عالم فروز ہوتا ہے روزوں شابرا گردش تہم ازوز خیر و کن زاں کے ہر عالم ازوز وہ گردش روز و شب کی گردش سے متأثر نہیں ہوتی بلکہ روز و شب کی گردش فہم جو ہے یہ جان کی وجہ سے ہے اور اس لیے آؤ اس جان کا خیر کرو کیونکہ ہر عالم جو ہے وہ اسی سے ہے فنسا اب یہ فلسفہ اس کا عام ہے ہمیں معلوم ہے اسی کے اوپر آ گیا حالانکہ میں نے کہا ہے نا کہ پہلے ان تین شیر جو تھے وہ مہاکات کے تھے مندر میں اسی میں آگے آ جانا چاہیے تھا درمیان میں یہ تین شیر جو ہے ان کا کوئی رقط نظر نہیں آتا اس فلطفے کا آگے پھر وہی محاقات والی بات آ گئی کہ مرغذارے بارس گاہ بلند ایک بہت بڑا باغ اور اس میں ایک بہت بڑی رسدگاہ دور بین او سریا در کمند اس کے اوپر ایک دور بین رکھی ہوئی تھی اتنی دور تک دیکھنے والی کہ سریا تخ جو کی بلندیوں کے اوپر بھی جو پلانٹ تھا وہ بھی اس کے کمند کے اندر تھا خلوتیں نو گمبدیں خزرات کی یا سوادے خاص دانے والمانی فارسی والے کہتے ہیں حالانکہ عربی کے اندر یہ سات ہی کہے جاتے تھے لیکن یہ فارس ایران والے انہوں نے ہمیشہ اصلاح کو نو کہا تھا نو آسماں بگرد شماد درمیان ایم غالب دیگر مپرس کے برماد کی میر وہ ہمیشہ نو آسمان کہتے ہیں تو یہ اسی اعتبار سے اس نے نو گنبد خزرہ کہا ہے سات سبز رنگ کے یہ گنبد جو ہے یہ اس کی خلوت ہے اور یا یہ سواد خاصداناسک یہی ہمارا جو سورۂ عرض ہے اسی کے ہی فضا یا اسی کے ایٹماسفیئر کے اندر ہے میں نہیں کہہ سکتا گاجم وسط او را کرا دیدم در فضائے آسماں کبھی میں نگاہ ڈڑا کے سوچتا تھا کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی آخری حد کو میں دیکھ لوں کہ کہاں تک جاتی ہے کبھی میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ آسمان کی سزا کے اندر معلق ہے پیر رومی پیر روم عام مرشد اہل نظر گفت مریخس کی عالم نگہ اس نے کہا یہ مریخ ہے چوں جہانے نا رنگو رنگوس صاحبے شہروں, دیاروں, کاف و دیاروں و کو ہماری ہی دنیا کی طرح اس میں بھی یہ میٹیریل بیوٹیز خوبیاں یہ ساری ہیں یعنی یہ ماورات طبیعیات کا کوئی جہان نہیں ہے بلکہ اسی طبی یونیورس میں سے ہی ایک یونیورس کا حصہ ہے اسی طرح اس میں شہر بھی ہیں دیار بھی ہیں کافوکو بھی ہیں ساکنانش چرنگ زو فنو یہاں کے رہنے والے بہت ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں یورپینز کی طرح ترنگیوں کی طرح درعلوں میں جان و تن از ما تن کے جسم کے تن کے علم کے متعلق بھی فیزیکل اور جان کے علوم کے متعلق بھی ہم سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں زمانوں بر زمانوں برمکاں کاہر تر اند گاؤں کے در علم فضا ماہر ترند یہ ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے اوپر ہم سے زیادہ معاشری ہے مستفر انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اٹماسفیئر کا جو علم ہے اس میں یہ ہم سے زیادہ ماہر ہے بر وجودش آ چنا پیچیدہ اند ہر خموں پیچے فزارہ دیدہ انت وجودش یعنی فضا کے وجود پر یہ انہوں نے ایٹماسفیئر کا علم اس طرح سے حاصل کر رکھا ہے <تصفح> کہ اس کے ہر ہم پیش کو اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں را دل بندے آب و گل اندری عالم بدن در بندے دل اب یہاں فرق پیدا کرتا ہے ہماری دنیا کا اور ان کی دنیا کا ہماری دنیا جو ہے اس میں دل جسم کے تابے رہتا ہے اور, اور مریخ والوں کی جو دنیا ہے اس میں بدن دل کے تابے رہتا ہے کیوں دلے در آب و گل منزل کند خرچے میں ایخا ہے بآبو گل کند اور جب دل جو ہے وہ آب و گل کی منزل کے اندر ہوتا ہے تو پھر جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے آب و گل کے ساتھ کرتا ہے یعنی یہ اگر آب و گل اس کے تابع ہوں اور یہ ان کا مطلب ہو یہ ان کی روبر خاہر ہو یہ ان کا ماسٹر ہو تو پھر جو کچھ بھی یہ چاہے آب و گل کے ساتھ کر سکتا ہے مستیوں غوق سرور اب ہک میں جا جسمرا غیر و حضور اکمے جا یہ تو اصل تو جو ہے زندگی وہ تو جان ہی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں مستی ذوق کرور ایموشن سینٹیمنٹ کیف یہ ساری چیزیں جان سے متعلق رکھتی ہیں اور جسم کے متعلق یہ کہ کبھی یہ ہے کبھی نہیں ہے یہ بھی جان کے حکم کے تعلیہ چلتا ہے یہ جسم کے متعلق یہ جو چیز ہے یہ جان کے حکم سے ہی یہ کبھی غیر میں ہوتا ہے کبھی حضور میں ہوتا ہے ڈر ایک سو سولہ سفح بیٹھ ڈر چہانے ماں دو تا آمد وجود جان و تن آو آ بمود جس میں سے ایک ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے یہ دونوں آ تو غلط ہے نا ہماری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس ارضی خاکدہ میں یہاں کیفیت یہ ہے کہ رویلٹی ہے جان میں اور تن میں جان اور تن ایک ان میں سے بے نمود پرسپٹیبل نہیں ہے اور دوسرا جو ہے بال وہ پرسپٹیبل ہے ہاتی را جان و تن مرغ و کفت فکر نرریخی یا تن دیش کو بس کہ یہ ہم جو قرا عرض کرانے والے ہیں ہمارے لیے تو جان اور تن ایسا ہے جیسے کفق کے اندر ایک مرغ ہو لیکن مریخ والوں کے نزدیک وہ یک اندیش واقع ہوئے ہیں وہاں یہ ڈویلٹی آف بڈی اینڈ مائنڈ یا بڈی آف کول نہیں ہے وہ یک اندیش واقع ہوئے ہیں وہاں توحید ہے ان دونوں کے درمیان کیوں کثرا میر سد روزے سراخ چست کرد روزے سراخ وہاں کیفیت یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اور زیادہ چست اور تلاق ہو جاتا ہے اس طرف کے سوز کی وجہ سے یقرو پیش کر از آنے مرگ می کند پیشے کساں اے لانے مرگ وہ ایک دو دن پہلے ہی اپنی موت کا اعلان کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں جانشاں پروردا اندامیس لا جرم خ اندام اندامی اس لیے کہ ان کی جان جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ان کے جسم کے اوپر وہ حقیقت میں وہ خو کردہ اندام ہے ہی نہیں یعنی اس کو جسم کے ساتھ کچھ ایسا تعلق ہے ہی نہیں کہ جسم کی ڈیٹیریریشن سے یا اس کی ڈسنٹیگریشن سے جان کو کوئی نقصان پہنچ جائے وہاں ان کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہے تن باخیش اندر کشیدن مردنست از جہاں گھر خود رمیدن مردنست ان کے یہاں مرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس تنگ کو جان کے اندر سمیٹ لیتے ہیں یعنی اس دنیا سے اپنی دنیا اپنے اندر کی طرف رمیدن چلے جانا باہر جانا وہ کسی بات समझते ہیں بس میں فلسدہ ہی ہے بات تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوئی حالانکہ مریخ میں جا کے تو اس کو بڑی چیزیں کہنی چاہیے تھیں مرتا راس فکرے تو احمد کی سخن لا پہلے کہہ رہا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بہت ہے کہہ نہیں رہا کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے جانے میں بدن اس واسطے تمہاری جان تو بدن کے تازیاں چلتی ہے اس واسطے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ان کی جان جو تھی وہ بدن کے اوپر سوار تھی آ گئی پانچ سات برض اس کی سالن یہ تھی سا نہیں جاتا رختا گدم بائک کشاد اگر بات یہ رومی کی زبان سے ہی کر رہا ہے کہ ذرا یہاں ایک دو دم کے لیے تھوڑا अपने اپنے بستر بستر کھول لو کی چنی فرصت خدا کثرا ناداز بڑا ضمیمت ہے کہ وہاں سے دنیا سے بھاگ کے ہم یہاں آگے ہوئے ہیں اس قسم کی فرصت جو ہے وہ تو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے اب یہ باتیں وہاں یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد برآمدن انجم شرح سے مریخی از رسد گاہ وہ اپنی رسد گاہ سے باہر نکلتا ہے مریخ کا انجم شناخ تیر مرد رشی مانندے برف سال ہاتھ در علم و حکمت کردہ سرف پسند ہے تیز وی مانندے دانا نے غرب قسمت وہ جس طرح سے وہ وہاں کے وہ وہ وہ ان کی خانخواہوں کے یا ان کے گرجے کے یہ پادری ہوتے ہیں اس قسم کا سفید لباس لمبا تھا پہنے ہوئے باہر نکل آیا بڑا تیز بیا ڈیڑھ سالوں آم تش بات یہ جی کسرت کے معنی لباس دیر سالو کامتش بالا چو سر بہت بوڑھا لاما سلاٹس کا بندہ چون تر مر اور چہرے کے اوپر اس قسم کی نورانیت چمک دمک جیسے ترک ہیں آشنائے رسم راہے ہر طریق آش کار ارد چشمے فیکرے عمیک آسان ہے آدمی را دیدو چون بارش گفت در زبانیں ترسیوں خیام گفت میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کو فارسی زبان میں کہتا باتیں کرتا تھا تو یہ اس کو مجوسی قرار دے رہا ہے حقیقت میں لیکن جیسا میں نے شروع میں یہ کہا ہے مجوسی قرار دینے سے اس کو تقدیر کے حقیقے کے جبر جبرگہ چیزیں کا متقد ہونا چاہیے تھا اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ تقدیر کی وہ خدا کشائیاں کرتی ہیں میں کے بس کی بات ہی نہیں کی سکتا خیر مرزبہ نے توسی و خیام اس لیے کہا ہے کہ انجم شناس سے یہ ہیں نصیر الدین توسی اور خیام یہ دونوں اصل میں وہ خیام تو بدنام ہی ہو گیا بیچارہ چار لبایاں لکھ کے یعنی اس کی علم و حکمت غریب کی ملٹی نہ مل گئی حالت جب بہت بڑا ریاضی دام تھا اور علم الاخلاق میں تو اپنے زمانے کا استاد مانا جاتا تھا تحکر گل آسیر چون و چند ہز مکان میں تہ فوق آمد مرون چند و چون ہم. یہ تحکرے گل جو یہ قواعد کا حالات کا حوادث کا اثیر ہوتا ہے وہ یہ اسپیس کی بندشوں سے آزاد ہو کے باہر آیا خاک را پرواز دے تیارہ داد سابتا راہ جہ رے سیارہ داد جو جس نے خاک کو بغیر کسی قسم کے ہوائی جہاز کے پرواز بخش دی اور جس نے ان کو جو ایک جگہ پہ محکم رہتے ہیں ان کو جوہر سیارہ عطا کر دیا لطف و لطف کو ادر آکش رواں چوں آپ جہی حکیم کے متعلق بات کرتا ہے یہ دونوں شعر اس حکیم کی زبان سے تھے کیونکہ کوٹڈ ہیں اب حکیم کے متعلق پھر بات کرتا ہے کہ لطف کو ادر آکش رواں چوں آپ جو لہر حیرت دودم از گفتارے او ہما حادث یا افسوندری ڈر لبے مرریخیاں ہر سے دری مریخ والوں کی زبان سے خارسی زبان یہ کیا بات ہے سمجھ میں میرے بالکل نہیں آتا تھا گفت بود اندر زمانے مستفی مردے از مرخیانے باطفہ اس نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں مریخ کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا غالباً یہ سلمان پارسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا نر جہاں چشمے جہاں ویراں خشاد دل دشہرے خطہ آدم نہاد گیا اور وہاں جا کے اس نے ادھر ادھر ساری دنیا کا سیاہی شروع کی سیر شروع کیا ترق شو اندر فضا آئے وجود تا بسہرائے حجاز آمد فرود تمام دنیا کا پیر کر کے حجاز میں گیا آچے بھی از مشرق و مغرب نوش نقشے رنگی طرز باغ بہشت اس نے اپنے وہ سارے نماز لکھے بودا ام من ہم بانو ترنگ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایران میں اور اورنگ میں بھی گیا ہوں گشتہ ام در ملک کے نیل و رود گنگ ہندوستان میں بھی آیا ہوں مصر میں بھی گیا ہوں دیدہ ام امریک و ام یاپون و چین مارے. امریکہ بھی گیا ہوں جاپان بھی گیا ہوں چین بھی گیا ہوں گہرے تحقیقیں سبھی ذاتی زمین زمین کی منرز جو تھی ان کی تحقیق کرنے کے لیے ان ملکوں میں میں گیا ہوں گیا جس کا ہاں اج سب روز زمین دارم خبر کردم اندر درو بہرش ٹہر پیشے نہ ہنگامہ آئے آدمس گر کے او از کارے ماں نا محرمس مانی کون کی جائے کرتے ہیں نا میں نے صاحب کو دیکھا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا رومی نے کہا کچھ بات بنی نہیں ہے اس میں بڑی بےحمت چیز آ رہی ہے اور پھر مہاکان بھی کچھ اس کی اندر مندر کشی بھی کچھ کش مزے دار نہیں داتیں بھی اس کی جو ہے بڑی پیکی پیکی ہے یہ تو بچپن جہی ہے گا میں بلچار کی آ گئے نا جناب ایسا ہاں امریکہ بھی تکے آئے گا جسے دوسری جانا کٹائی پنڈ چا کے وہ گلا کرتا ہے پھر ایسا یہ سب تک ہوئے نا بالکل اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یا ہوا ہے مت ماری کے جو سروی منز اپنا کم رفیق منز ہاک لو کہ اس کا نام دا گلا درد کرتا پیا کہ میں تو آسمان کروں یہ زمین سے آیا ہے نا خوردہ از رگ ہائے اس کی کیفیت یہ ہے کہ پی نہیں ہے اور پھر بھی مت مست ایک مست خرام نہ خوردہ پہ سر خوش اور مست پھرتا اس جاٹواں جہاں میلے کا بوڑھا جات پھر وہ چلے گیا پھر ٹھیکے والے کون لگا دون نہیں دے دے چوڑی ہے کہا کی کریں گا تہن لگا کہ میں اپنی مٹا ملا لاگا گیے شراب پیتی ہوئی ہے تو کہنے جا نشا, کہنے جا نشا نا نا. <laughs> لو تو آپ چلا لا گا لوگ پتا لگے پیتی ہوئی ہے تو باقی اگر نشا ہو میں آپ کرا لایا میری چوڑی سر کچھ ہو نہائے اسے سے یہ دو مردے دے پر واہو نامش زندہ رود مستیے او اف تما وجود وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے رونی مارک ڈر شہر شما افتادہ ایم ڈر جہاں اف از جہاں آزادہ ایم ڈر تلا سے جلوہ نو بناؤ یق مارا رسی کے راشا حجیم مریخی رہی تھی مرد برفیا وہ برسیا وہ جو گیا تھا ایر کرنے کے لیے یہاں ہے نا یہ اچھا برسیا پہلے ہی نام بخیا ہے وہی جو مرد تھا نا وہ جو گیا تھا <تصفح> <تصفح> تو اس کا نام انہوں نے برفیہ رکھا ہے ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کہ حضرت سلمان کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا برفیہ تو وہ, وہ یوں ہی تو ترسم ہو شباء کے افسانوں میں سے یہ افتانہ ہے وہ بات نہیں تھی ایسے کوئی بھی یہ اس کی جو مرد دین ہے نا اس طرح مجھے یہ بڑی پسند آئی ہوئی ہے یعنی ہم جو وہ شہر جو ہم چاہتے ہیں جس میں نظام ربوزیت ہو وہ ڈاکٹر صاحب کے ناول کا وہ بستی کہ جس میں یہ سب ہو اس کے لیے لفظ ہمارے پاس نہیں تھا اس نے مرد دین اس کے لیے نام رکھا ہے دین کا داغ مردین برقیات برقیا نام ابل آبائے ما سڈے وڈے کا نام بزرگ کا نام برقیہ ہے گا سی اے اگے مرغدین آئے مردین مرغدین وہ سبی سبی سبی وہ اقبال کے تصور کا اشتراکی شہر جس قسم کا ہونا چاہیے نا یہ وہ ہے جو مرغدین کے نام سے لایا ہے اس لیے یہ بڑی عمدہ چیز آئے گی اس میں اگرچہ اس زمانے میں گاندھی کا جو سمستا تھا اس سے اقبال بال تھا اور حیرت ہے کہ بال جیسا اتنا بڑا وہ پشتے دائم کرد ہے اقوام شرط تو سارا کچھ دے کہ جی. اتنی بلند کتاب ہے اس کی وہ کہ سارا فرق پاس میں دیا گیا آخر میں جا, جا, جا آیا ہے تو وہاں پائے تعو مور کے پاؤں بات تو یہ کرنی تو تھی کہ پشتے دائر قرض تو توقع میں کی جا سکتی تھی کہ اتنا بڑا حکیم وہ بتائے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے فومیشن کو اور وہ بتاتا ہے آگے بھی خدر پایا کرو اپنے مٹی کے بھانڈے برتیا کرو یہ یورپ نے چینڈے منگایا کرو اٹھو یہ بجلی بجلی نہ منگایا کرو مٹی کے کروے تیل دے دیوے ڈالیا کرو پس کے گائے کرد ہے نا بیٹی کو سارا کچھ یعنی وہ اندازہ لگائیے کہ کہاں کیا کس بلندیوں پہ سے کوئی بات کرتا ہے وہ گاندھی ذرا اس زمانے میں چھایا ہوا تھا اس میں بھی یہ بات آئی کہ خیر ہم آگے آئیں گے وہ کہتا ہے کہ برخیا کا جو شہر ہے مرغین اس, اس کا یہ سواب ہے فرض مرض آ آ کردار زشت سرد مرض ابلیف ہے پہلی زبان کے اندر ابلیس آ مرے کردار زشت سارے ای جو ہے اس کا ڈکٹیٹر رفت پیشے برقیا اندر بہشت وہ ابلیس گیا برقیا کے پاس بہشت کے اندر تو گفت تو ای جات کے ساتھ ساترہ ماقو یزدان ادائی یعنی اب وہ جو ہے نا اس کو بتایا ہے کہ یہ فارسی کا رہنے والا فارس کا رہنے والا ہے مجوسی تو وہاں یزاں آئے گا اور احرمن آئے گا وہ دونوں ہے نا تو یہاں اس نے مکھیا کو تو لیا ہے یزا کا نمائندہ اور فرض نظر کو لیا ہے آرمن کا نمائندہ تو آرمن کا نمائندہ ایک دن یزاں کے نمائندے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تو یہاں آرام سے لیٹا ہوا ہے یزاں کی معقومیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی زندگی ہے آج مقامے تو نکو کر آلمیش ہاں تمہیں میں بتاؤں وہی جو آدم کے کان میں اب تو پھکا تھا اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بہتر ایک اور دنیا ہے پیشے ہوں جنت بہاریں یک دم اس کے سامنے جنت وہ ایک سائیکل کی بہار جا ہوتی ہے یہ ہے یعنی اس نے کہا تھا نا کہ وہ جنت الخل و ملک اللہ ایسی میں تمہیں بتاؤں گا زندگی حیات القل حیات عوام اور وہ بادشاہت جس میں کبھی دکھے نہیں ہوگا تو یہ کہتے نا پیشے ہوئی جنت بہار اقدمے آ جہاں از ہر جہاں بادہ ترس آ جہاں از با مکاں بادہ ترس نیخ جذبہ راہ ازاں علی خبر تو خدا کو بھی پتہ نہیں ہے اس دنیا کا من نبی دم عالم آزاد تھا بالکل آزاد جسے معذم کے در آزاد کہتے ہیں نئے خدائے در نظام او دفی نئے کتابو نئے رسول و جبرعیل نئے طوافے نئے سجود اندر و نئے درودے اندروں برقیہ گفت اے فنون پرداز خیز نقش خدرا اندراں عالم یا گڑ ہو جاتے حکومت کردہ پھر آگے پیر مرد مریض کی بات کا اب اُل آبا فری بے و نقر حق جہانے دیگر بابا فرد اندری مل کے خدا دادے گزر مرد دینوں رسموں آش نگر خیر اچھی ہے یہ تبدیل کہ وہ اس کو کہا کہ جا تو وہاں جا کے حکومت کا اس شہد کو یہاں چھوڑ دے اگر کہ یہ بات اقبال کو جچتی نہیں تھی کہ جس نے کہا ہے کہ مزید اندر جہانِ کو غوقے کہ یز نہ ڈارد شیطان شیتان تو اس قسم کا یہ بنا دینا کہ جس میں وہ شیطان نہ رہے وہ تو بہت بے ذوق سے ہو جائے گا یہ لون کباب جس طرح کا ہوتا ہے گردش دار شہر مرغدین یہ ہے جی اقبال کے تصور کا اسلامی اشتراکیت کی بستی ہے مربدین آ بلند من چگو ضاں مقاؤ میں ارجمن ساک نانش ڈر سخن شیریں چنوش خوب رو نرم خو سادا پوش فکر شاہ بے درد واقع اقتصاد وہ قرآن کی چیزیں ہیں کہ لازش کا اس میں جزر پاش مشقتیں نہیں تمہیں اٹھانی پڑیں گی رزت کے لیے فکر شاہ بے درد و سوزے اقتصاد راز دانے کیمیائے آفتاب سولر انرجی کا اس زمانے بڑا زور تھا تو اس سے متاثر ہے ایک بات کہ وہ سولر انرجی کے رازوں سے واقف تھے ہر کے خواہ سیم و سر گر جدو وہ یہ سولر انرجی سے وہ چاندی اور سونا سب کچھ بنا لیتے ہیں کیوں نمک گی رے ماں از آبشور جس طرح سے ہم وہی گاندی کا وجود جو تھا <laughs> تو اس زمانے میں وہ اس نے وہ نمک بنانے کی مہم شروع کی تھی جس طرح سے ہم نمک لے لے لیتے ہیں اسی طرح پانی سے سمندر کے پانی سے اس طرح سے وہ آفتاب کی حرارت سے چالیس سونا لے لیتے تھے خدمت آمد مقصد علم و ہنر کار ہار کٹ نمی سنجد بہت موسم درخت ہے یعنی وہاں سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کی خدمت یا کام کا معاوضہ جو ہے وہ روپے میں دیا جائے کوائن میں دیا جائے تولنا تو کام کا مواوضہ وہاں کائن سے نہیں ملتا خدمت ہے کس نے دلا رو درم بھابانے گا در ہرم ہا را ریس بہت اچھا شیش بہت اچھا شیش لیکن آگے پھر کہاں چلا گیا مر طبیعت دیوے ماشی چیڑا نیش آسماں افدا ہاں چیڑا مشینیں نہیں ہیں وہاں یہ چیز اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی سوال ہی نہیں ہے اس میں تو مشینوں کا ہینڈی کرافٹ کا یا دستکاری کا وہ کدیے بھی ان پر کپڑا پون والی گال جو ہے وہ تو گاندھی کی ایک چال تھی جس میں وہ متاثر ہو گیا یہ مرتبیت دیوے معاش چیری نیست آسماں ازدہ چیری نیست سخت کش دہ کا چراغش روشنست اچھا ہے چراغش روشنست بہت اچھا ہے از نے دے خدایاں منست یہ ان کی ایکسپلائٹیشن سے لینڈ لارڈز کی ایکسپلائٹیشن سے وہ امن میں ہے ایکسپلاٹیشن کلگو کارش بے نزائے آپ یو ایروز پانی نہیں لڑائیاں ہوں گی یہاں سے ساڈے تو پانی تو قتل ہو جائے نا سارے زمینداروں نے اوتے یہ گل نہیں ہے تقسیم ایڈی سوہنی ہے کہ وہ اس سے نزا نہیں ہوتی حاصلش بے شرک حضور یہ ہے اپنی. جو محنت کرتا ہے اس میں کوئی دوسرا مشکل ہوتا اندر آلم نہ لشکر میں خوشوں ضرورت ہی نہیں وہاں نہ پوج کی نہ لشکر کی نئے کسے روزی خرد از پشت خون نئے قلم بر مرد دی گیرت پروگ از تحریر و تشہیر درو وہاں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جھوٹ کی تشہیر سے اور پروپیگنڈے کے فن سے وہاں قلم جو ہے وہ رزق حاصل کرتی ہے نئے بازاروں ز بے کار خروش انپلائمنٹ کہیں نہیں ہے نئے سدا ہائے گدایاں درد گوش اور پھر یہ شعر جو حاصل ہے اقبال کے سارے نیسج اور قرآن کی تعلیم کا کہ قص بری جا فائل و محروم لیز عبد دو مؤدا حاکم و معقوم لیز یہ ہے جی وہ مرد دین یہ ہے اقبال کے تصور کا صحیح قرآنی معاشرہ لشکر کو کہتے ہیں خوشبو کی لشکر ہی ہوتا ہے اب آگے یہ بات دو شعر کہہ گیا ہے زندہ روز کی زبان سے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زندہ روز کی زبان سے آتے یہ کسی اور کی زبان سے آنے چاہیے کہتا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قس دریجا ساحل و معروم نصط حاکم عبد المعدا حاکم و مولا، محبوم نصط ساحل و معروم تقدیر ہا قسط یہ تو خدا کی تقدیر میں بنایا ہے کسی کو امیر کسی کو غریب یعنی سوال ہی تھا اس میں شبہ نہیں اس کا جواب مانتا ہے لیکن یہ زندہ کی زبان تھا یہ, یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا شاید یعنی یہ کسی ایرانی کی زبان سے یہ لے آتا تو ٹھیک تھا زندہ رود کی زبان سے یہ کیوں سائن و معروم تقدیر حق حاکم و معقوم تقدیر حق خدا کس خالق تقدیر میں میس چارائے تقدیر ا تدبیر نیس وہ خالص جبر کا دن ہے میرے تو چی پی لا جو زندہ روڈ ہاں جی نہیں دے رہے کبھی نہیں بخشیا جانا خود یہ بیچ جو ہے نا تو میں جا کے با کر چکا یعنی اپنی زندہ روڈ کی زبان سے یہ یہ وہی اور کریکٹر لے آتا بیچ میں وہ اس کو لے آتا ہے وہ سرکل کو وہ تھا وہ آ جاتا درمیان میں کیا کہہ رہے ہو کہ کام جی گئی ہاتھ تھا ساحل و معروم نیسٹ ساحل و معروم اس تقریر اس کی زبان سے آنا چاہیے تھا ایک بیس کی زبان سے حکیم مرغی اب یہاں آئی ہے جی وہ چیز ایک بار نہیں اس کو نہیں حکیم مریخی کو بخشیں گے ہم, ہم ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو اٹل ہوتا ہے سر حکیم مریخی میں کہتا ہوں اقبال کے ہاں تقدیر کے فلسفے میں مختلف مقامات میں اس نے لکھا ہے لیکن جو کچھ یہاں لکھ گیا ہے اس سے بہتر اور جامعہ کہیں نہیں لکھا اور اس سے بہتر قرآن کی تقدیر کے مسئلے کی قرآن کی تشریح اور کہیں نہیں ہو سکتی تھی غرض یک تقدیر خون گر جگر بڑی بلند کی بیٹی بڑے غور سے اس کی اس کو پڑھنا ایک جگہ ہے تم نے تو شاید نہیں یہ نہیں آئی ہمارے سامنے ابھی غزیت تقدیر خون گرد جگر خواہ اگ حق حکم تقدیر بگر تقدیر کے معنی قانون لے لیجیے نا قانون خداوندی ایک قسم کا قانون خداوندی اگر آ رہا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تمہارے سامنے ایسا ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے تو دوسری قسم کا قانون اس سے مانگ لیجیے تو اگر تقدیر نو خواہی رواص کے تقدیرات حق لا انتہا وہ بڑی عظیب چیز ہے جی یہ سب بہت بلندیوں پہ جگہ کیا یہ شخص یہاں ہر زیا نقد خدی ڈر باختند نقدۂ تقدیر را نش ناخت رمض باری کش بحر سے مزما رس بڑی باریک رمض تقدیر کی لیکن وہ تو ایک لفظ کے اندر بات آ جاتی ہے اور کیا مصرا ہے تو اگر دیگر شوی ہوں دیگر رس ایک مصرے میں سب بہرفیں مزم رس یہ ہے اسٹرس کا اعجاز یہ آ کے یہ اتنی بلندیوں میں چلا جاتا ہے اس کی گرد کو نہیں کوئی پہنچ سکتا تو اگر دیگر شوی او دیگر نہ کہ تو انسان کا مقام یہاں دیکھیے کتنا اونچا چلا جا رہا ہے کیوں بتا جی خاک شاو نظر حو سازست رہاجر اور وائے سنگے کے سنم گشت و مینا نرسی کیا بات ہے اس کے بعد امداد مسرا جی وائے سنگے کہ سنم گشت ہو بینا نا یہ ہے بیٹی کے متعلق جو کچھ تم کہنا چاہتی سنم گشت ب مینا نہ چاہیے یہ تھا یہ پرست کرانے کے لیے ایک ڈیری بنا نے اپنے آپ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مینا نہ وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا بتر تو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے دوسری شہر خاک نظر حو تازت توڑا سنگ ساؤ بار شیشا اندازت توڑا شبنمی افسندگی تقدیر ہے آئندگی تقدیر ہے دوست ہاں ہر زماں سازی ہماں لات و منا اور بتان جوئی ہی ہے بے سباط وہی جبر کے عقیدے وہی مجوسیت وہی فیٹلزم وہی تقدیر وہی لات و تا بخود نا تاخت ایمانِ توست جب تک تیرا ایمان یہ ہوگا کہ اپنے آپ سے دور نہیں بنا کے رکھے اپنے آپ کو نہیں بنائے گا تا بہت ناسا اب نا تک میں سمجھتا ہوں اس کی تجری نہیں کی جا سکتی الفاظ ہی سمجھے جا سکتے ہیں صاحب بہت ناسا اب تک ایمان تالم اخکار تو زندانے تالمی ابکار تو زندانے تس کیا بہت ہے صاحب سب اپنے منائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب مشرق کے ثواب ہوں یا مغرب کے ہوں تیار سب اپنے منائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس حال میں ابکارے تندانے تا بخود نا صاف سنگی مار ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں لوگ لال بخشید ہو جاؤ رنج بے گن جست تقدیر انچونی یہ تقدیر کا جو مطلب یہ بیٹھا ہے یعنی جنجور کا عقیدہ یہ اس قدر اس کے اندر رنج ہی رنج ہے کہ اس کے اندر خزانہ ملتا ہی نہیں ہے ساری عمر روزے ہی نکل جاتی ہے, ہے اور گنج بے رنجس تقدیر ہی چنی جو میں تقدیر کا بتا رہا ہوں اس کو لو وہ خزانہ جس میں رنج ہی نہیں ملتا تھا اسل دین ہی نست اصل دینی نس اصل اگر اے بے خبر اگر جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تقریر تو جبر کے مطابق اگر دین کا اصل یہی ہے کیا بات ہے میشو موہتاج رو موہتاج در واہ وا وا وا وا وا وا واہ واہ یہ اگر اپنے دی یہ تقبر وہ ان کا نتیجہ تو یہ ہوا بھائی اور ہوا بھی ہے یہی نتیجہ واہ دین ہے ہا ہاں ہاں وائیں دینے کے خواب رات باز در خا دے گرا بارود ہوا شہروں یا دین سیم ہبے افیونست یا دینسیم واہ واہ واہ واہ واہ یہ ہے نا حبے وہی اسی نے جواب دیا ہے نا جی یعنی نردین اپنا لایا ہے نا جی کال کا نہیں لایا اس لیے یہ چیز جو ہے وہ لایا ہے یہ ہے دین حبدے ابھی نس کیا دین این واہ واہ واہ واہ اب پھر آ گیا جی فل بات یہاں وہ ختم ہو گئی ہے تقریر والی پھر آ اسی اپنی ایکسپیکٹ میں میشناسی تب در لاکھ اب کجاک بورے اندر گنگائے خاک اگ لیکن اس کے ساتھ ملتی ہوئی بات ہے کہ مٹیریلسٹ کی کنسپٹ آف لائف جو ہے اس کی روح سے اس قسم کا بش نہیں پیدا ہو سکتا مردین یہ پیدا ہوگا اس کنسپٹ آف لائف سے جو قرآن دیتا ہے کہ جو اس کم جسم کے اندر اس پیکسنلٹی کو دیکھتا ہے جس کی وجہ سے سرے در رات اگزاک دماغ کے سیلف کی پیدا کرتا یہ چیز نہیں ہے انٹلیکٹ بھی جو ہے پورے اندر گنگا گا خاص آج کار اس خاک کے ایک بنگلے کے اندر ایک مینسا جڑی ہے ایک تھوڑا